بسم اللہ والحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لم يكن معه نبيا ولا رسولا ولا معصوم ولن يكون بعده احدا الى ابد الابد وعلى اله وزوجه واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين شرو الله کے نام سے خالص اور حقیقی تعریف اکیلے اللہ کے لیے ہی ہے اور اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو محمد پر جن کے ساتھ نہ کوئی نبی تھا نہ کوئی رسول اور نہ ہی کوئی معصوم تھا اور نہ ہی ان کے بعد تک کوئی اور ایسا ہو سکتا ہے اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور ان کی مقدس بیگمات پر اور تمام اصحاب پر اور جو ان سب کی ٹھیک طرح سے مکمل پیروی کرے ان سب پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور سلامتی ہو میری آج کی گفتگو کا موضوع جسے سن کر سننے والوں کے اذہان میں سوال اٹھ سکتا ہے موضوع یہ ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ آلہ وسلم فدا نفسی و روحی کی مدد کیجیے ان کے حقوق ادا کیجیے اس عنوان کو سن کر سننے والوں کے ذہن میں این ممکن ہے کہ یہ سوال اٹھے کہ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا نفسی وروحی کو مدد کی کیا ضرورت ہے خاص طور پر ہمارے ایسے مسلمان بھائی بہن جو اس قسم کے عقیدے رکھتے ہیں کہ نبی علیہ صلاۃ والسلام دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی لوگوں کی مدد کے لیے دنیا میں تشریف لاتے ہیں یا ان کی باتیں سنتے ہیں یا ان کی محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو ان کے اذہان میں یا کسی دوسرے کے بھی ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کی کیا ضرورت ہے جی ہاں درست ہے ان صلی اللہ علیہ علی علی انہیں ہماری مدد کی ضرورت نہیں بلکہ ہم پر ان صلی اللہ علیہ وسلم علی علی کی مدد کرنا فرض ہے ان کے تمام تر حقوق ادا کرنا ہم پر فرض ہے اور ان کے اولین حقوق میں سے یہ ہے کہ ہم ان صلی اللہ علیہ وسلم نفسی وروحی کے لائے ہوئے اللہ کے دین کی کامیابی میں ان کی مدد کریں کافروں کے سامنے اس دین کو کھڑا کریں قائم کریں نافذ کریں جو دین نبی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و فدا نفسی وروحی لے کر آئے اور اپنے ناواقف مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو نبی علیہ السلط والسلام کی ذات مبارک ان کی سیرت شریفہ اور ان کی عزت و شان سے آشنا کروائیں اور اگر کوئی منافق یا کافر ہمارے نبی کریم اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ ولا و سم فدا نفسی و روحی کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو ہم اس کا وہ جواب دیں جس کا وہ حقدار ہے اور وہ کس جواب کا حقدار ہوتا ہے اس کے بارے میں بات الگ سے کی جا چکی ہے یہ جواب دینا ہم پر نبی علیہ السلط والس کا حق ہے لہذا ہر گستاخ کو وہ جواب دیا جانا چاہیے جس کا وہ حقدار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا دور تو نہیں لیکن ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار آج بھی اسی طرح موجود ہیں اب اگر کوئی یہ سوچے کہ وہ اکیلا رسول اللہ علیہ صلاح وسلم کی مدد کیسے کر سکتا ہے تو ایسا سوچنے والے کا ایسا سوچنا اس کی اپنے دین کی اساسیات سے لا علمی کی دلیل ہے دیکھیے سامعین کرام معاشرے کی تبدیلی فرد کی تبدیلی کی مرحون منت ہوتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ افراد کی تبدیلی کے بغیر یکدم ہی معاشرہ بدل گیا ہو جو لوگ ایک ہی حلے میں یا قوت اور حکومت کے بل بوتے پر پورا معاشرہ بدلنے یا تیار کرنے کی سائی میں مشغول ہوتے ہیں وہ اللہ کی سنت کے خلاف راہ اپنائے ہوئے ہیں اور اگر تا قیامت بھی اس راہ پر چلیں گے تو بھی کوئی دیر پا اور مثبت نتیجہ حاصل نہیں کر سکیں گے لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان اپنے دین کی بنیاد کو سمجھے اسے اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ اللہ خود بخود اسلامی معاشرہ تیار ہو جائے گا اور اس میں سے صالح قیادت و سیاست بھی ظاہر ہوگی صحابہ رضی اللہ اجمعین والا اسلامی جمہوری نظام نظر آئے گا نہ کہ سروں کو گننے والا کافرانہ جمہوری نظام اور جب ہر مسلمان اپنے دین کی بنیاد سمجھ جائے گا تو انشاءاللہ خود بخود وہ اپنے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم فدافی و روحی کا مددگار بن جائے گا بس اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے دین کی بنیاد کو سمجھنا ہوگا جس کو ہم زبانوں پر تو رکھتے ہیں لیکن دل و دماغ میں اس کا صحیح معنی و مفہوم شاید ہی ہے اور اگر کہیں ہے بھی تو مطلوب حد تک اس پر عمل نہیں ہے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے دیگر کچھ موضوعات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ان سبھی موضوعات کو الگ الگ طور پر کتابی صورت میں تو بہت عرصہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے اور مختلف برقیاتی نشریاتی اسباب کے ذریعے نشر بھی کیا جا چکا ہے اب انشاءاللہ انہیں صوتی پیغامات کی صورت میں بھی نشر کیا جائے گا ان سب موضوعات کے انامین کچھ یوں ہیں کہ پہلا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم فدا نفسی وروحی کی تعظیم و توقیر اور نافرمانی کا انجام دوسرا موضوع لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان کا تقاضا تیسرا موضوع ایمان کی تکمیل کی شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی علیہ وسلم فدا ہُنفسی وروحی سے محبت کرنا چوتھا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم فدا ہنفسی وروح سے محبت کی نشانیاں اور سب سے بڑا فائدہ پانچواں موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم فدا ہنفسی وروح سے محبت کا تقاضا اور چھٹا اور آخری موضوع محمد صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ اعلی ترین عزت اور قدر کے مستحق ہیں انشاءاللہ اللہ ان سب موضوعات کو الگ الگ بیان کی صورت میں نشر کیا جائے گا سب بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے کہ ان سب کو توجہ سے تحمل سے اور تدبر کے ساتھ سنیے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں بہنوں تک پہنچائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان میں قبول فرمائے جن کے ذریعے وہ اپنے دین کی اپنے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عزت کی حفاظت کا اور ان کی خدمت کا کام لیتا ہے والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ